مسجد میں نماز تراوی میں چار رکت ایک ساتھ ادا کی گئی سجدے سہو کیا گیا کیا یہ نماز دو رکت تصور ہوگی اس کا لوٹانا واجب ہوگا یا نہیں نیز جو قرآن کی تلاوت ان رکتوں میں کی گئی اس سے تراوی میں قرآن مکمل کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں چار رکتیں اس طرح پڑھی گئی کہ دو رکت کے بعد اگر فائدہ ہو گیا اور پھر اٹھ کر کے چار پڑھی تب تو چاروں ہو گئی اور اگر دو رکت کی نیت کرنے کے بعد پہلا قاعدہ تو دو کو نہیں کیا امام تیسری میں کھڑا ہو گیا تیسری اور چوتھی مکمل کر لی تو ہماری یہاں مفتا قول یہ ہے ہمارے مفتیان کرام اس پر فتوا دیتے ہیں کہ بعد والی دو رکت سنت قرابی ہو جائے گی جو پہلے دو پڑھی ہیں وہ فاسد ہو جائے گی جب وہ فاسد ہو گئی تو اس نے جو قرآن مجید پڑھا گیا اس کو دہرانا ہوگا سمجھ گیا